فلا له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله ما اشد الغف الرحمٰ و بین سطلّہ درشریف پڑی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو چل رہی ہے اور آپ کی سیرت اور پھر خاص طور پر آپ کا دور خلافت جو کافی طویل ہے بارہ برس ہیں تقریبا بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ سعید نبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے مختصر عرصے کے بعد شروع ہو گیا تھا فتوحات کے اعتبار سے اور اسلامی اداروں کی داغ بیل ڈالنے کے اعتبار سے بہت اہم ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں اگر میں ساری تفصیلات عرض کروں تو ایک سال شاید جو میں اگر اسی پر پڑھائے جاتے رہیں تب بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت کا احاطہ شاید نہ ہو سکے ایک ایک موضوع ایسا ہے ایک ایک بات اس میں ایسی اس کی تفصیلات چونکہ خیال یہ تھا کہ دو تین جمعوں میں ایک خلیفہ راشد کی زندگی پر بات پوری کر کے آگے جایا جائے, جائے تو اس لیے اختصار کیا آج جمعہ پہ سے پہلے میں جمعے کی تیاری کرتا ہوں بات کی جو آپ کے سامنے رکھنی ہوتی تو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس میں سے کیا چیز اٹھائی جائے اور کیا چیز رکھی جائے پوری جو تفصیلات موجود ہیں سیرت کی کتابوں ہر چیز بڑی اہم لگتی ہر چیز ایسی ہے کہ اس کو سامنے رکھا جائے لوگوں کے علم میں آنی چاہیے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں وہ بڑی اہم ہیں چاہے وہ عمال کو گورنرز کو اور چاہے وہ سپہ سالاروں کو چاہے وہ اپنے مجاہدین کو لڑنے والے فوجیوں کو چاہے آپ نے وہ کسی بھی انتظامی عہدے پر جن لوگوں کو فائز کیا جن کو ذمہ داریاں عطا کی جب ان کو رخصت کیا یا ذمہ داری ان کو تفویض کی ان کے حوالے کی ڈیوٹی حوالے کی تو مختصر گفتگو کرتے تھے لیکن بڑی ایک ایک نقطہ اس میں بڑے کام کا ہوتا تھا وہ ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہر ہر طبقے کے لیے علماء کے لیے دیگر لوگوں کے لیے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شرائط کے نظام کی بڑی زبردست بنیاد ڈالی اور آپ نے نوجوان علماء کو بھی اپنی شعراء میں لیا صحابہ میں سے وہ علماء جن کی فکہ جن کی عمریں کم تھی اور جن کو صغار صحابہ کہتے ہیں چھوٹے صحابہ اکرام عمر کے اعتبار سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کی عمریں کم تھی اور ان کی تربیت بڑے صحابہ کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی ان کو بھی آپ نے ان سے مشورے کیسے لیے رائے کیسے لی سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے کچھ مارکے بہت مشہور ہیں ان کے ساتھ بعض واقعات آپ نے سنے ہوں گے لیکن یہ انسان کو یاد نہیں رہتا کہ یہ واقعہ کس مارکے سے متعلق ہے مثلاً آپ نے حضرت سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا ہوگا جن کے چار بیٹے شہید ہوئے ایک مارکے میں اور اسی طرح آپ نے ایک بہت مشہور صحابی عز سیدنا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنا ہوگا جو ارست کے دربار میں گئے تھے اور بڑے عجیب طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنا موقف پیش کیا تھا اسی طرح آپ نے ایک صحابی کا تذکرہ شاید سنا ہو جن کو سپا سالار نے قید کیا تھا ایک وجہ سے اور انہوں نے جن کے پاس قید کیا گیا تھا ان سے رخصت لے کر جنگ میں حصہ لیا اور عجیب و غریب کارنامے انجام دیے یہ سارے واقعات جو ہیں یہ مارکہ قادسیہ سے متعلق ہے قادسیہ کی بہت مشہور جنگ جس میں مشہور ایرانی پہلوان رستم جس کا نام آپ نے سنا ہوگا آج بھی پہلوانوں کے ہاں رستم کا لقب اختیار کیا جاتا ہے جو بڑے پہلوان ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں رسم زماں گاما تھا نا ہمارے پاکستان کا مشہور پہلوان تھا اس کا لقب لوگ کہتے تھے رسطم زما کے زمانے کا رستم تو یہ رستم اس فوج اس مقابلے میں آیا تھا یہ فارس کی فتح کا اصل میں عراق کی طرف سے فتوحات سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں اور عراق کے بعد فارس کا نمبر آیا ہے اور یہ فارس جو تھا یہ اس موجودہ دور کے ایران سے بہت زیادہ بڑا ملک تھا بہت بڑی ریاست تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو دو مشہور عالمی طاقتیں تھیں ان میں سے ایک فارس تھا جس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا یہ مجوس تھے آتش پرست تھے اور دوسرے جو تھے وہ رومی تھے جن کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے کیسر کا ٹائٹل ہوتا تھا بادشاہوں کے نام تو اپنے ہوتے تھے لیکن یہ اس لقب کے ساتھ تخت پر بیٹھتے تھے تو ان کے ان کا لقب ہوتا تھا کہ ہر رومی بادشاہ جو ہے وہ کیسر کے لقب کے ساتھ آتا تھا اور ہر فارسی بادشاہ جو تھا ایرانی بادشاہ جو ہوتا تھا وہ وہ کسرا کے لقب کے ساتھ آتا تھا تو یہ ان عالمی طاقتوں کے غرور کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خاکمہ ملایا گیا باقی اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں مارکہ کاد کے اوپر کچھ باتیں چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ساتھ اس کا بہت خاص تعلق ہے فاتح عراق و مصر سیدنا سعد بن ابی وقاصد اور ان کی عمارت یہی عمارت آگے چلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب عراق کی فتوحات شروع ہوئیں جو کہ فارس قریب تھا تو آپ کو اطلاع ملی کہ کسرا نے اہل فارس نے پورے زور و شور کے ساتھ تیاری شروع کر دیے جنگ کی اور اپنی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے کو بھی بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں فوجی طاقت بے شمار تھے کسرا کی لاکھوں فوجی وہ بیک وقت ایک ہی جگہ میدان میں اتارنے کی صلاحیت رکھتا تھا اتنی بڑی تعداد میں فوج کسی کے پاس بھی نہیں تھی جو کسرا کے پاس تھی اس وقت دنیا کے اندر تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور بڑے لشکر کی تیاری کا فیصلہ فرمایا تو بہت جگہوں پر پیغامات بھیجے کہ مسلمان تیاری کرے اور ضروری آرڈر جس میں ہر مرد کو جہاد کے لیے جانا لازمی ہوگا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جاری کیا تھا جس کو آج کل جبری بھرتی کہتے ہیں لازمن جانا پڑے گا اختیار نہ ہو جس کے اندر انسان کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ قبائل کے سرداروں کو پیغام بھیجا تھا کہ جو نوجوان لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں معذور نہیں ہیں بیمار نہیں ہیں معذور نہیں ہیں ان کو جہاد کے لیے آمادہ کیا جائے خواہ وہ اس کے اوپر راضی ہوں یا راضی نہ ہوں چاہے ان کا دل چاہے یا نہ چاہے نفیر عام اس میں نکلنا ہوتا ہے جب نفیر عام امیر کی طرف ہو جائے تو اس کے نہ نکلنے پر گناہ ہوتا ہے. اور یہ نفیر عام کے شریع احکامات یہ کہ اس میں والدین کی اجازت بھی ضروری نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر امیر عورتوں کو نکلنے کا حکم دے تو عورتوں کے لیے شوہروں سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوگی اگر ضرورت پڑے تو آپ نے یہ فوج تیار کی اس کے بعد یہ ہوا کہ قیادت کون کرے حسب عادت آپ نے مسلمانوں کے امور چونکہ مشورے سے طے ہوتے ہیں تو مسجد میں آواز لگا دی گئی مسجد لگی میں اسلا تو یہ مشورے کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی ایک ترتیب ہوا کرتی تھی تو جب آواز لگی اور لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے کہا کہ مارکہ قادسیہ کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کفر و اسلام کے اس اہم ترین جنگ کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مارکہ کی قیادت میں خود کرو یہاں سے آپ مسلمانوں کے مزاج کا اندازہ لگائیں گے کیا رہا ہے تو بیشتر صحابہ نے تائید فرمائی کا ٹھیک آپ خود قیادت کریں اس کی سوائے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت الرحمٰن ابن عوف نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم کسرا کے علاوہ جہاں, جہاں جہاں جہاد میں مصروف ہیں ان ساری جگہوں کے اوپر ہمارے فوجیوں کے مرحل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی ایک مارکے میں یوں خود نہ جائیں بلکہ آپ مدینہ میں رہتے ہوئے تمام مارکوں کی قیادت اور تمام مارکوں کی رہنمائی آپ کریں اور اس پر باقی صاحبان عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے سمجھدار ترین اشراء وبشرا میں سے تھے عبد الرحمان ابن آف عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری دنوں کے اندر جو چھ لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی اپنے تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے لیے خلیفہ ثالث کے لیے. اس میں بالاخر جو پورا سل آئے گا اپنی جگہ پر آخر میں بتاؤں گا اس کے بارے میں انشاءاللہ اس میں بلاخر فیصلہ عبد عبدالرحمٰن ابن عوف ہی نے فرمایا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عن کی خلافت تو اور بھی بہت سے موقعوں کے اوپر ان کو ایک اور نرالہ اعزاز حاصل ہے عبد عبدالرحمٰن ابن عوف کا جس میں سوائے سعید ربکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کے کوئی شریک نہیں ہے ان کے اس اعزاز کے اندر اور وہ نرالا اعزاز ان کو یہ حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف انہی کے پیچھے نماز پڑھی ہے ابکر صدیق کے علاوہ ایک نماز پڑھی عبدالرحمٰن ابن عوف کے پیچھے تو انہوں نے کہا کہ تو عبر فاروق نے مشورہ کیا اگر میں نہ جاؤں تو امیر کون ہو لشکر کا قادسیہ کے مارکے کا تو عبدالرحمٰن ابن عوف نے ہی کہا کہ میں نے پا لیا بندہ اس کے لیے میرے دل ذہن میں بندہ آ گیا تو عدمر نے کہا کون ہو کہا کچھار کا شیر ساد ابن ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اس مارکے کے لیے سب سے زیادہ وہ ہیں مفید ہیں اور مناسب ہیں بہترین آدمی ہیں سات رضی اللہ تعالیٰ وہی ہیں جن کو عہد کے مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ارمیہ آ فدا کا ابی و امی حضور گھر گئے تھے مشرقین کے درمیان دو تین قسم کی افواہیں اڑ گئی تھی حضور کی شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی ایک افرہ تفریح ہو گئی تھی ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی تھی مسلمانوں کے لشکر کو کئی حصے کے اندر توڑ دیا گیا تھا درمیان درمیان میں مشرک لشکر گھس گیا تھا اس فضا میں حضور تنہا ہو گئے تھے بہت تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ دو یا چار لوگ ایک وقت میں صرف آپ کے گرد رہ گئے تھے تو اور پورا ایک بڑا گروہ حضور پر وحت کے اندر حملہور ہو گیا تو سیدم سعد یہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی حضور کی سواری کے چاروں طرف گھوم کر تیر چلا رہے تھے کبھی ایک دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اور حضور کی طرف آنے والے تیروں کو روک رہے تھے اور خود تیزی کے ساتھ تیر چلا رہے تھے تو جب ان کو حضور نے چاروں طرف گھوم کر تیر چلاتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ ارمیاں سعد ساد خوب تیر چلاؤ فدا کا ابھی و امنی میرے ماں باپ کچھ پہ قربان دی. تو ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہم نے حضور کو فدا کا ابھی بھی کہتے ہوئے سنا ہے بعض لوگوں کو کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ مجھ پر تجھ پر میرا باپ قربان کچھ لوگوں کو کہا ہے فدا کا امی تجھ پہ میری ماں قربان کہا کہ تیرے میرے ماں باپ دونوں تجھ پر قربان یہ صرف مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکیٹ میں تو یہ ساتھ ان کو امیر بنایا گیا عزرت انہوں نے ان کا ان کا نام پیش کیا ابر ہمارے غوف نے اور کہا کہ کچھار کا شیر ہے ان کو بنایا جائے تو حضرت الرحمٰن کے وہ کہیں اور مصروف تھے ان کو بھیجا ہوا تھا ادھر سے واپس بلائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے کہا کہ آپ آئیں اور آپ کی عادت کریں حضرت سات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں مامو لگتے تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ علہ کے بی بی آمنہ کے کزن تھے حضور کے مامو بنتے تھے اب حضرت سعد کا انتخاب کرنے کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امیر عراق کے اس مارکے کے لیے عراق اور فارس دونوں کے لیے بنایا تو کہا کہ جو ان کو پہلی نصیحت کی وہ بڑی عجیب و قریب بنو وحیب کہلاتا ہے ان کا خاندان قریشی تھے بنو وحیب کہا, کہا کہ اے سعد اے بنو وحیب کی سعادت سعد سعادت سے لفظ نکلا ہے صحابہ کی عادتی کے ناموں سے نیک فالی لیا کرتے تھے حضور کی بھی عادت تھی مختلف موقع پر حضور نے کہا میں نے آپ کو کئی سیرت کے اندر بتایا سہیل آ رہے تھے نا مشرقین مکہ کی طرف سے سہیل سہل سے لفظ نکلا سہل آسانی کو کہتے ہیں عربی میں تو سہیل مشرقین کی طرف سے آ رہے تھے سلہ ادیبیہ کے موقع تو حضور نے کہا کہ سہیل آ رہا ہے اس کے لفظ کا مادہ سہل ہے تو انشاءاللہ شاء آسانی ہوگی انشاءاللہ سہولت ہوگی تو اسی طرح ساتھ کا کہا کہ عمر فاروق نے کہا کہ اے بن وحیب کی سعادت اس بات پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا کہ تم رسول اللہ کے ماموں ہو لشکر کی طرف بھیجتے ہوئے اس بات پہ کبھی غرور نہ کرنا اس پر گھمنڈ نہ کرنا کہ تم رسول اللہ کے ماموں ہو اور تم حضور کے صحابی دیکھیں کتنی بڑی سعادتیں دونوں حضور کا ننیالی رشتے دار ہونا اور صحابی ہونے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ جانتے تھے کہ فتح و شکست کس بنیادوں پر ہوتی ہے تو کیا یہ نہیں کرنا پھر آپ نے فرمایا کہ برائی کو برائی نہیں مٹاتی برائی کو نیکی مٹاتی ہے اور اللہ اور اس کے بندے کے درمیان غلامی کے رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں یہ اس بات پر فرمایا کہ تم بے شک صحابی ہو دوسرے لوگ شاید صحابہ نہ ہو تمہاری فوج میں اور تم رسول اللہ کے ماموں ہو اور دوسرے لوگوں کو شاید یہ رشتہ حاصل نہ ہو مگر یاد رکھو کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ صرف غلامی کا رشتہ ہے تم بھی اللہ کے ویسے غلام ہو جیسے باقی بندے اللہ کے غلام جو تمہاری فوج کے باقی لوگ تو کہا کہ اللہ کی نگاہ میں ادنا اور اعلیٰ سب برابر ہے معیار اللہ پاک کے یہاں تقویٰ ہے کہ تقوے کے اوپر جو زیادہ ہوگا اطاعت کے اندر جو زیادہ ہوگا وہی اسی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنی بیسط سے لے کر ہم سے جدا ہونے تک جس دن آپ بلوس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے اس وقت تک جو آپ کی سنتیں رہی ہیں جو آپ کا طریقہ رہا ہے جو آپ کے احکامات اور ارشادات رہے ہیں سعد انہی پر نگاہ رکھنا وہی اصل دین ہے اسی کو پیش نظر رکھنا کہ رسول اللہ کا معاملہ کیا رہا رسول اللہ نے کیا فرمایا کس موقع پر کیا عمل کیا اور پھر فرمایا کہ اگر تم میری نصیحت کو مانو گے تو کامیابی پاؤ گے اگر میری نصیحت سے منھ موڑو گے اعراض کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اس پر یہ مختصر سی بات سب سے پہلے کی اس پر علماء نے بڑی ایک ایک جملے کے اوپر بڑی شروحات لکھی ہیں کہ حضور کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی اہم باتیں ان کو فرما رہے تھے اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تقریبا۔ ایک روایت کے مطابق چار ہزار اور دوسری روایت کے مطابق چھ ہزار لوگوں کا لشکر لے کر عراق کے لیے روانہ ہو آگے بعد میں اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے رہے یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کو جب روانہ کرنے کے لیے آئے تو ایک خطبہ عام فوجیوں سے ارشاد فرمایا وہ الفاظ میں بتا دو کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں اور تمہارے لیے بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تازگی بخشے زندگی بخشے کیونکہ دل سینوں میں بے جان ہوتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہ کر دے اور جسے اچھے اور برے کاموں کا کچھ علم ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور عدل کی کچھ نشانیاں ہیں اور کچھ ابتدائی علامات ہیں میں تمہیں وہ بتاتا ہوں کہ عدل کا اہتمام کرنا حیا سخاوت خاکساری اور نرمی حیا سخاوت خاکساری ساری توازو اور نرمی یہ عدل کی علامتیں جس انسان میں یہ چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدل کرنے والا شخص ہے اور پھر فرمایا کہ عدل کا دروازہ عبرت ہے اور عبرت حاصل کرو یعنی پچھلی قوموں کی زندگیوں سے اللہ کے نافرمانوں کی زندگیوں سے یا اس سے عبرت حاصل کرو اس طریقے سے ان کا لشکر روانہ ہوا اور مختلف جگہوں کے اوپر اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے رہے اس کے بعد عراق کے جب آپ قریب پہنچے سادھ ابن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے کو ہدایات بھی لکھ لکھ کر روانہ کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ عراق سے بعد پہنچے کہا کہ اہل فارس سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور کچھ نصیحتیں میں کرتا ہوں جو کہ اپنے فوجیوں کو کروں تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو میرے واسطے سے یہ باتیں پہنچاؤ تو وہ جو خط ہے وہ میں آپ کو سناؤں اس میں لکھا تھا کہ حمد و سلاد کے بعد میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو یعنی تم جرنیل ہو اور تمہارے ساتھ تمہارے جتنے سپاہی ہیں میں ان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں تقوعے کا حکم دیتا ہوں کہا کہ اللہ کا تقوع ہی دشمن کے مقابلے کی سب سے بہترین تیاری ہے اور جنگ میں فتح کے لیے تمہارا سب سے طاقتور ہتھیار تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو میرا یہ حکم ہے کہ تم اور تمہارے فوجی دشمن سے جتنا چکنّا رہنا چاہیے اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ فوج کو دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا خود اپنے گناہوں سے پہنچتا ہے مسلمانوں کی فتح کا راز یہ اصل میں یہ عام دنیا کے اصول اور مسلمانوں کے اصول میں فرق بیان اسی بنیاد پر تھوڑے لوگ زیادہ کے لیے کاف، کافی ہوتے ہیں دنیا میں تو مقابلہ اسباب کا ہوتا ہے تو دونوں طرف ایک جیسی فوجیں ہوتی ہیں اور جس کے پاس فوجی زیادہ ہوتے ہیں جس کے پاس ایمونیشن زیادہ ہوتا ہے جس کے پاس سٹریٹیجی اچھی ہوتی ہے ان کے اپنے اسباب ہوتے ہیں سیدھا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ جو چند ہزار کو ہم نے چند لاکھ سے لڑوانا ہے چند ہزار لاکھوں سے جو لڑیں گے اس میں ہمارے ہتھیار رکھے ان لاکھوں کے پاس تلواریں بھی زیادہ ہوں گی ان کے پاس زرحے بھی زیادہ ہوں گی ہاتھی بھی ہوں گے جو کہ عربوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے کہ ہاتھی کیا چیز ہے وہ تو ابراہ ایک دفعہ لایا تھا اس کے بعد تو عربوں نے ہاتھی کبھی دیکھا نہیں اور ان فوجوں کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں رستم ہاتھی لے کر آئے گا اور عجیب غریب اسلحہ لے کر آئے گا جن لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا ادھر سے چند ہزار لوگ ہوں گے ان کا پھر ہتھیار کیا چیزیں ہوں گی کہ یہ چند ہزاروں جو قرآن میں آیا کم منفیتن کا اللہ نے کہا رہا کیسے میں چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بڑی بڑی فوجوں کے اوپر فتح طاف بڑے بڑے مارکوں کے درمیان میں ان کو غالب کر دیتا ہوں تو میرے فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو یعنی ساتھ تمہیں اور تمہارے ایک ایک سپاہی کو میرا حکم یہ ہے کہ تم اور تمہارے فوجی دشمن سے جتنا چکننا رہیں اس سے زیادہ اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ فوج کو دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا خود اپنے گناہوں سے پہنچتا ہے مسلمانوں کی فتح کا راز یہ ہے کہ ان کا دشمن معاصی میں گرفتار ہے کہاں مسلم کتنی عجیب جملہ ہے کہ مسلمان کی فتح کا راز یہ ہے کہ اس کا دشمن معاصی میں گرفتار ہے یعنی لڑائی سے پہلے ہی آپ کو ایک ایک ایج حاصل ہے اور وہ یہ کہ آپ اللہ کے بندے اور گناہوں سے آزاد اور وہ اللہ کا باغی اور گناہوں میں گرفتار ہے یہ پہلی ہی سچویشن یہ ہے اس سچویشن کے ساتھ آپ نے میدان میں جانا ہے اگر دونوں طرف اللہ کے گناہ ہوں دونوں طرف ہی معاصی میں مبتلا لوگ ہوں دونوں طرف ایک ہی جیسے ایمانی حالت کے لوگ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو اللہ کی قدرتیں تو اس جنگ کے اندر پہ داخل نہیں ہوتی اور کہا کہ اگر ایسا نہ ہو تو دشمن پر ہمارا قابو چل نہیں سکے گا یعنی اگر ہم لوگ دشمن کے اوپر ہمیں ایمانی برتری حاصل نہ ہو اخلاقی برتری حاصل نہ ہو عدل کی برتری حاصل نہ ہو تو پھر ہمارا دعو نہیں چلے گا کیونکہ ہماری تعداد ان سے کم ہے یوم فاروق کہ تمہیں یہ بات یاد رہے تمہاری تعداد کم ہے اور کم بھی ایسی کم نہیں کہ کوئی ایک لاکھ کے مقابلے کے اندر نوے ہزار ہے اور کوئی ایک لاکھ کے مقابلے میں اسی ہزار ہے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے آپس کے اندر تو کہا ہماری تعداد ان سے کم ہے ہمارے ہتھیار ان کے ہتھیاروں سے گٹیا ہیں کم قیمت ہے اور اگر معاشی میں یعنی گناہوں میں ہم دشمن کے برابر ہوں تو قوت کے اندر وہ ہم سے بڑھ جائیں گے کہا کہ اگر گناہوں کے اندر ہم اپنے دشمن کے برابر ہوں تو پھر ان کی قوت بڑھ جائے گی قوت زیادہ ہو جائے گی اور اگر ہم اپنی اچھی صفات سے ان پر غلبہ پا نہ سکیں تو اپنی فوجی طاقت سے ہم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے جب تعداد کم ہے اور ہتھیار بھی کم ہے تو اب ہمارے پاس جو تیسری چیز رہ جاتی ہے وہ اچھی صفات ہیں کہ اگر اچھی صفات کے ذریعے ہم ان کے اوپر غلبہ پا نہ سکیں تو ہم پھر کسی اور ذریعے سے پا نہیں سکیں گے یاد رہے تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے معمور ہیں عمر فاروق نے کہا تمہاری طرف تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے معمور ہیں جو تمہارے چال چلن پر نظر رکھتے ہیں انہیں تمہارے ہر عمل کا علم ہوتا ہے ان فرشتوں سے غیرت کرو حیا کرو گا ان فرشتوں سے حیا کرو جو اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ آئے ہیں اور ماسی سے بچتے رہو یعنی گناہوں سے بچتے رہو یہ نہ کہو دشمن چونکہ ہم سے برا ہے اس لیے کبھی ہم پر فتح نہیں پا سکے گا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم پر اس سے زیادہ بری قوم غالب آ جاتی ہے یہ بھی سنت اللہ ہے اللہ کم بروں کے اوپر زیادہ بروں کو غالب کر دیتے ہیں جس طرح بنو اسرائیل نے گناہوں سے اللہ کو ناراض کیا تو آگ کو پوجنے والے پارسی ان کے اوپر غالب آ گئے عمر فاروق کا خط اور ان کے گھروں کو بالا کر دیا یعنی بنو اسرائیل اہل ایمان تھے موسیٰ پر ایمان لائے ہوئے تھے لیکن چونکہ گناہوں سے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ پاک نے آتش پرستوں کو ان کے اوپر غالب کر کے ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر دیا ان کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا ان کے ذریعے سے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے گناہوں سے بچنے کی دعا اللہ سے مانگو جس طرح دشمن پر فتح پانے کی دعا مانگتے ہو کہتے ہیں جس درد دل کے ساتھ اور جس اہمیت کے ساتھ تم دشمن پہ فتح کی دعائیں مانگتے ہو ایسے ہی گناہوں سے بچنے کی دعا بھی مانگو اللہ سے میں تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں اور کوچ کے دوران فوج کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اب یہ تو بات ہوگی پہلی تقوے کی اور ہدایت ہوگی اب کچھ انتظامی ہدایات دے رہے ہیں رے فاروق کہا کہ فوج کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ انہیں اتنا نہ چلاؤ کہ وہ تھک جائیں اور آرام اور پر آرام جگہ پر ٹھہرنے سے ان کو نہ روکو مطلب اگر تم مسلسل سفر کر رہے ہو دھوپ کے اندر کوئی سائے کی جگہ آ جاتی ہے کوئی چشمہ آ جاتا ہے کوئی پانی آ جاتا ہے فوج وہاں آرام کرنا چاہتی ہے تو انہیں مت روکو اس آرام کرنے سے ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان کے اوپر مت ڈالو ان کو اس طرح نہ تھکاؤ کہ مشکل ہو جائے ان کے لیے اور کہا کہ اور جب وہ دشمن سے مقابل ہوں تو ان کو توانائی بحال کرنے کا موقع دو جب دشمن سامنے آ جائے تو تھکی ہوئی فوج کو نہ لڑاؤ جو چل چل کر آئی ہے اور انتہائی تھکی ہوئی ہے اس کو اپنی توانائی بحال کرنے کا موقع دو اتنا ٹائم دو کہ وہ تیاری کر لیں بھرپور قسم کی وہ ایک ایسے دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں جو اپنے گھر میں ہے فرمایا دیکھو عمر فاروق کیا فراست اور فارسی اپنے گھر کے اندر ہے انہوں نے سفر نہیں کیا تم نے سفر کیا ہے حجاز سے لے کر ایران تک کا یہ تم نے سارے رستے کے صحرات طے کیے تم نے اتنے لمبے پہاڑ اور اتنے لمبے دریاؤں کو تم نے رستے کے اندر قطع کیا ہے تمہاری فوج تھکی ہوئی ہے ان کی فوج تازہ دم ہے وہ اپنے گھر کے اندر ہیں تو فرمایا کہ وہ ان کو تمہارے وہ ایک ایسے دشمن سے تمہاری فوج لڑنے جا رہی ہے جو اپنے گھر میں ان کے سپاہی اور جانور دونوں تازہ دم ہیں دوران کوچ ہر جمعہ ایک دن یعنی ہر ہفتے کے بعد ایک دن اور ایک رات کا قیام کرو چھ دن سفر کرو ساتویں دن قیام کرو تاکہ فوج سستا کر تازہ دم ہو جائے اور اپنے ہتھیار اور اپنے سامان کو درست کر سکے اور جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کر لیا ہو یا جو جزیہ دے کر تمہاری پناہ میں آ گئے ہوں ان کی بستیوں میں مت گھسو اگر تمہارے رستے کے اندر وہ بستیاں آ رہی ہیں جو تم سے معاہدہ کر چکی اصل میں جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا نا فوج آ رہی ہے اور ہم ان کے رستے میں پڑھیں گے تو پہلے سے اپنے نمائندے پیچھے بھیج دیتے تھے فوج کے پاس وہی معاہدہ کر لیتے تھے کہ ہم آپ کو صلاح کر لیں یعنی ہمیں آپ ویسے بخش دیں جزیہ چاہتے ہیں تم آپ کو جزیہ دیتے ہیں ہماری بستیوں کا امن ہمیں دے دیں فرمایا جن بستیوں کو تم امن دیتے جاؤ رستے میں ان کے قریب بھی پڑاؤ مت ڈالو ان کے قریب پڑاؤ مت ڈالو دور رہو ان سے کیوں تاکہ کوئی فوجی ان کی بکری نہ پکڑے کوئی فوجی ان کی عورت پر نگاہ نہ ڈالے کوئی فوجی جو ہے ان کی مرغیاں نہ پکڑے کوئی بھی چیز ان کے مال سے اور ان کی عزت کے اسباب سے اپنی فوج کو دور رکھ دور لے جا کر ان کا پڑاؤ ڈالو اور کہا کہ کسی کو ان کی بستیوں میں نہ جانے دو اپنے فوجیوں میں سے کسی کو ان بستیوں میں مت جانے دو حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں کافر ہے لیکن معاہدے کے اندر آ چکے ہیں دے ان کے قریب نہ جانے اگر ضرورت پڑے تو صرف اس شخص کو یعنی کوئی پیغام رسانی ہو سکتی ہے خریداری ہو سکتی ہے ان سے خریداری کرنے میں تو حرض نہیں ہے نا ضرورت پڑے. اگر ضرورت پڑے تو اس شخص کو بھیجو جس کی دیانت کے اوپر تمہیں اعتماد ہو دار بندے کو تو بھیجو بستی والوں کی کسی چیز پر ناجائز قبضہ نہ کرنا کیونکہ تم نے ان کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور یہ ذمہ داری ایک آزمائش ہے جو تمہیں ہر حال میں پوری کرنی ہے جس طرح اپنے معاہدات سے عہدہ برا ہونے کی ذمہ داری ذمیوں اور اہل معاہدہ کے لیے ایک آزمائش ہے کہ جب کہ جب تک وہ اپنے معاہدات سے عہدہ برا ہوتے رہیں تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو ان پر ظلم و ستم کر کے دشمن پر فتح پانے کی طلب نہ کرو جب دشمن کے علاقے میں پہنچو تو تحقیق کے حال کے لیے مخبر بھیجو انٹیلیجنس کا مخبر بھیجو اور دشمن کے حالات سے پوری طرح باخبر رہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انٹیلیجنس کے ادارے بڑے مضبوط ہونے چاہیے تمہارے پاس مخبری کے لیے عرب یا مقامی لوگ ہوں لیکن کون لوگ ہوں مخبر کون ہوگا جن کی نیک نیتی اور حق گوئی پر تمہیں پورا اعتماد ہو دیکھیں نا غلط اطلاعات کی بنیاد پر کتنے غلط کام ہو جاتے ہیں اطلاع غلط ہو گئی تو کہا کہ ایسے لوگوں سے یہ کام لو جن کی نیک نیتی بھی معلوم ہو حق گوئی بھی معلوم ہو تمہیں صحیح خبر دے صحیح اطلاع دیں کیونکہ عادت جھوٹے کی اطلاع کا یعنی جھوٹے کی رپورٹ کا اگر رپورٹ کرنے والا جھوٹا ہے کا کچھ حصہ بھی اگر صحیح ہو تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور دھوکے باز تمہارے خلاف مخبری کرے گا تمہارے حق میں نہیں جائے گی بات دشمن کے علاقے قریب پہنچ کر ہرابل اطلاعی دستوں میں اضافہ کرو کا جو پہلے دشمن کے علاقے قریب پہنچ گئے فوج کے مختلف حصے ہوتے ہیں تو جو فرنٹ لائن فوجی ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دو اور دستے اپنے دشمن کے درمیان پھیلا دو یہ دستے رسد اور فوجی ضرورت کی چیزیں دشمن تک نہ پہنچنے دیں محاصرہ کر دشمن تک چیزیں نہ پہنچنے دو اور ہر ہرابل اطلاعی دستے کے فوجی راز دشمن کے فوجی راز دریافت کریں وہ اس کی حالت دیکھیں اور فوجی ہرابل ان اطلاعی دستوں کے لیے ایسے لوگ منتخب کرو جو بڑے بہادر ہوں سائب برائے ہوں ان کو تیز رفتار گھوڑے دو ٹرانسپورٹیشن اعلیٰ ترین معیار کی ان کے ساتھ آرجسٹکس ساری صحیح ہو، اگر دشمن کی ان سے مت بھیڑ ہو جائے تو تمہاری رائے سے ان کو قوت ملے دستوں میں ایسے لوگ ہوں جنہیں جہاد کی لگن ہو اور جو تلواروں کی چھاؤں میں پامردی سے ڈٹے رہیں اور ہر اول اور فوجی دستوں کے انتخاب میں ذاتی خواہش کو عمل دخل نہ دو فیوریٹزم کو فروغ نہ دو یہ تمہارا فیورٹ ہے اس کو پوسٹنگ دے دو یہ تمہارا جاننے والا ہے اس کو آگے بڑھا دو اس کو تم واقف ہو تو اس کو یہ کر دو کہ یہ نہ کرو کیونکہ ایسا کرنے سے تمہاری مہم کو جو نقصان پہنچے گا اور تمہاری لیاقت پر تمہاری قابلیت اور اہلیت پر جو حرف آئے گا اس سے فائدہ اس سے وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ ہے کا یعنی کہ تمہیں جو اپنے جو اپنوں کو رعایت کرنے سے تم اٹھا رہے ہیں یعنی تم جو اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو اس سے کہیں زیادہ تم اجتماعی نقصان مسلمانوں کا کرو گے اور رسالے اور دستے رسالہ بھی کہتے ہیں چھوٹی رجمنٹ کو ایسی جگہ نہ بھیجو جہاں ان کے شکست کھانے نقصان اٹھانے یا تباہ ہو جانے کا اندیشہ مطلب بہت بڑا رسک نل ایسے بہت بڑے بڑے رسک نہ لو جس میں تباہی یقینی ہو. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ جب دشمن تمہارے سامنے آئے تو اپنے بکھرے ہوئے فوجی دستے اور رسالے قریب بلا لو قریب کر لو اپنے سب کو اور اپنی قوت اور تدبیر سے کام لینے کے لیے تیار ہو جاؤ جب تک دشمن خود حملہ آور نہ ہو لڑنے میں جلدی نہ کرو سوچ سمجھ کے حملہ کرو تاکہ تم اس کی فوجی کمزوریوں سے واقف ہو سکو اور اپنے گرد و پیش سے اور مقامی باشندوں سے اچھی طرح واقف ہو جاؤ یہ واقفیت حاصل کر کے ہی تم ایسی بصیرت سے لڑ سکو گے جس طرح دشمن خود لڑنے پر قادر ہوگا اپنی فوج پر پہرے دار بھی مقرر کرو رات کے لوگ اور حتی الامکان شب خون سے چوکنا رہو رات کو جو حملے ہوتے ہیں اس کو شب خون کہتے ہیں شب خون سے چوکنا رہو اگر کوئی ایسا قیدی جسے امان نہ دی گئی ہو تمہارے پاس لایا جائے تو تم اسے قتل کر سکتے ہو تاکہ دشمن کے دل میں ڈر بیٹھ جائے اللہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا نگہبان ہے وہی دشمن پر تمہاری فتح کا ذمہ دار ہے واللہ المستعان یہ خط تھا سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمانے میں جب کہ اطلاعات کا یہ نظام نہیں تھا اس زمانے میں خط کس طریقے کے ساتھ جاتا ہوگا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اگر ان ہدایات کو پر عمل کرتے ہوئے ہی اصل جو چیز پہ اس کے بعد اس سے علماء نے بہت سارے اصول نکالے آج کا وقت تقریباً ختم ہو گیا کہ اس پر کیا کیا, کیا اس کے بعد حساد ابن بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک اور خط بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بھیجا وقتاً فوقتاً یہ خطوط ان کو وہاں پر ملتے رہے ہیں ایک بات پر اس بات کو ختم کرتا ہوں اور وہ یہ تھا آج کی بات اس آگے چلے گی انشاءاللہ بات وہ میں نے کہا ایک صحابی ابن عامر رضی اللہ تعالی کا ذکرات ابن عامر کو بھیجا امیر نے کے جائیں اور جا کر ان سے جسے عمر فاروق نے کہا تھا کہ پہلے جا کر دعوت دے دینا اگر مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے رستم نے کہا کہ اپنا بندہ بھیجے ہم بات کرتے تو ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ بھیجے گئے تھے مشہور واقعہ ان کے کپڑے ایسے تھے کہ اس پر گرد و غبار جو سفر کا ہوتا ہے اور جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تلوار کے لیے ان کے پاس نیام نہیں تھا نیام نہیں تھا تو پرانے چیتھڑے کپڑے تلوار کے اوپر لپیٹے ہوئے تھے اور ایک خچر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے گھوڑا نہیں تھا ان کے پاس تو رستم کے دربار کا بہت بادشاہوں کی اور ان سے پسلاروں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ اپنے دربار کا منظر بہت ہیبت ناک بناتے ہیں خاص طور پر جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا کہ آنے والے کے دل پر روب تاری ہو اس کے دل کے اوپر ایک اثر ہو خاص طور پر جب ایل جی آ رہا تو دور تک قالین بچھے ہوئے تھے اور دور ایک تخت کے اوپر بہت اونچے تخت کے اوپر رستم بیٹھا ہوا تھا دربار میں شیر اور چیتے اور ہاتھی اور یہ درندے بھی رکھے ہوئے تھے اور سینکڑوں ہزاروں باڈی گارڈس سب کی تلواریں چمک رہی تھیں زرحیں انہوں نے ایسی پہنی تھی سورج کی روشنی پر پڑتی تھی تو آنکھیں چل دی جاتی تھیں اور ایک جو ہیبت کے مناظر ممکن تھے سارے اکٹھے تھے یہ تنہا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایک اکیلے تو یہ تو صحرائی آدمی تھے مرد صحرائی تھے انہیں تو پتہ ہی تھا کہ ان کے یہاں فارسیوں کے ادب آداب کیا ہوتے تو یہ اپنے خچر سمیت ان کے قالینوں کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں بڑے مزے سے حالانکہ اس قالین جہاں سے شروع ہوتے تھے وہاں جوتے اتارے جاتے تھے وہ خچر سمیت قالین کے اوپر چڑھ گئے چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے وہ حیران ہے یہ کیا جانور سواری دیکھو اس کے لباس دیکھو تلوار دیکھو نیام تک تو اس کے پاس ہے نہیں تو کہا کہ وہاں پہنچے اور جا کر دیکھا تو سواری کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو ادھر جو بہت عالیشان شاہی گاؤ تکیے لگے تھے ان کے لمبے لمبے آگے وہ جو کونے میں ہوتا ہے اسی سے اپنے خچر کو باندھ دیا وہیں پر اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے سیدھے بالکل باوقار خود اعتماد تو رستم پر عجیب کیفیت تاریخ اللہ تعالی رعب ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اب لاکھوں سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے پاس موجود ہیں ہزاروں تلواریں اس کے پاس موجود ہیں درندے اس نے ڈرانے کے لیے دربار میں کھڑے کیے میں یہ تل تنہا چیتھڑوں کے اندر ملبوس رسول اللہ کا غلام تو کہتے ہیں تو کس لیے آئے رستم نے کہا عجیب جملہ کہا لنوخری جن عباد من الى عبادی رب العباد کا ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں لانے کے لیے لے کر آئیں یہ ہمارا مقصد ہے یہاں پر آنے کا اور لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر جنت کی وسعتوں کا پتہ دینے کے لیے آئیں جو دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارا کہتے ہیں کہ خاموشی ہی چھا گئی پوری طرح کوئی ایسے جیسے پن ڈراپ سائلنسی سے کہتے کوئی بندہ چونا نہ کر سے۔ اور رستم کی آواز اس کے حلق کے اندر پھنس گئی ان کے جانے کے بعد اپنے لوگوں سے کہنے گئے یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیا یہ گویا کہہ رہا ہے یہ کون سی مخلوق ہے یہ کیسے لوگ ہیں اور اس کو اس بات سے سمجھدار بہت تھا اسے سوچا یہ ایک شخص کا یہ عالم ہے جب اس طرح کے ہزاروں کے ساتھ ہمارا مارکا ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا جب اس طرح کے جو ہزار... یہ تو ایک نمونہ تو اس کے بعد اسے پوچھا کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو حضرت ابن عامر سے پوچھا رستم نے کہ تمہیں جو بھیجا انہوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص دوسرے کا نگہ ہے میں ایک عام سپاہی ہوں اس لشکر کا میرے امیر نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے تو مجھے اب سردار سمجھو اس وقت. اس پر بھی بڑا حیران ہوا کہ ان کا قید میں تو سپاہی ہوں کہا ہمارے لشکر تو اسے سوچا اس کا مطلب ہے کہ پوری فوج ہی اسی طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے جس کا ایک نمونہ یہاں میرے پاس آیا ہے. قادسیہ کی جنگ کی شکست کا آغاز ربی ابن عامر کی اس تقریر کے ساتھ اسی میدان سے شروع ہو گیا اگلی تفصیل ان شاء اللہ تجمہ واخرہ الحمد رب العمٰ